بابا سم اللہ والے گیا دنیا میں آ کر اللہ آلہ فرماتے ہیں کہ فکرے معاشر یعنی کہ واپس جانا مر کر جانا ایمان سلامت لے کر ایک تو مرنا ہے اس پر سے ایمان سلامت لے کی فکر بھی جان لیں یہ فکر ایسے مر جا تو مرنا بھی ہے اور اور اس کے حالات زیادہ بہرحال پیدا ہو گئے تو اب مرنا بھی ہے اور راہ جو ہے بڑی بڑی پورخار ہے اور کے گنا افغار ہے ہم انتہائی ایماندار ہے زخمی ہیں اور راہ بڑی بڑی خار ہے کیا اللہ راہ کیا ہے کیا ہے کیا خوش خوش ہے شا نی سب ہے ہو خون خون سک سخت سخت سخت پیارے وہی کرنا جسے نافرمانیوں میں تو ہم نے حد کر کی ہم اللہ کے فرمان کہاں پورے ہم وہی کام کرتے ہیں جس سے Allah اللہ ناراض ہے اللہ ناراض ہے جس سے دوست بیزار زار ہے لیکن ہمارے گھر وہی کہ وہی ہم کو کر وہی جس سے دوست بیزار ہے کیا ہو کی کی اب اب خبر خبر لے اے اے اے اے اے دل کا آسار ہے آج کل ڈاکٹر کے پاس جاتا ڈاکٹر کڑوا ہوتا ہے تو کڑوا ہوتا ہے پھر بھی پیتے کڑوا شربت بھی پیتے ہیں جبکہ یہاں تو نیچے شربت مل رہے ان ہے اللہ احر پر تیدیا نا چھوڑ کر کہتے ہیں کہ مل کے مسیح جب بھی سدھ ہے انکار ہے کیا ہو سدھ ہے یہ جب خود اچھا دل اگر اچھا ہوتا تو ہماری تو ظاہر ہوتا جب باطن اچھا ہوتا تو ظاہر ہی اچھا ہوتا لیکن رستا یہ ہے کہ باطن ہی اب کیا جائے گا جی چوٹ چوٹتے ہیں اور کہتے ہیں دل کے مآم کو یاد کرو قبر جب پر کٹ جائیں گے جی ہاں پر کٹ جائیں گے بندہ ہی نہ کر نہیں سکے گا اور قبر تنگ ہوگی اور بلبل نیا نیا گرفتار ہوا ہوا بلبل نیا نیا گرفتار ہوا ہوگا تو اس وقت کو یاد کرو کہ کی پیار اور لوگوں سے چھٹکے کر دیا گھر کے اندر انگلتے کیا گنا کرتے تو کیا سانس کہیں لوگ نہ دیکھ رہا ہے اس کی सब میں جو سب کچھ دیکھ رہا ہے پرواہ نہیں چھٹے لوگوں سے گنا रहा رہا ہے سلسلہ تیرے آگے ہر جرم بلا ہی ہے بے شرمی کی حد ہو گئی نا کہ لوگوں کی بھیڑ پڑ گئی کہ لوگ نہ دیکھ جائیں رب دیکھ رہا ہے اس کا کچھ نکے نکے فکر ہی نہیں پرواہ نہیں تو آلہ آدھا چوٹ کر رہے ہیں کہ چھ لوگوں سے لوگ جس کے گناہ ارے وہ پریشان ہے جو بے پرواہ ہو خوب گنا کرتا رہے اور بے کی حد کر دے تو ایسے بے پرواہ کو غفت سے بیدار کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ موت جو ہے وہ سر پہ کھڑی ہے ایک نہ ایک دن تجھے موت پانی ہے تو اعلیٰ حضرت دوسرے سر سے بیدار کرتے ہوئے یوں چوٹ کر رہے ہیں ارے او چی مے دیکھ ارے دیکھ سر پہ بلوان ہے ہو لتا شا سب سب مسلسل اور زور ہے کہ دل جو ہے وہ اس کے نیچے دب گب تو میرا دل کیونکہ زار ہے ضعی ہے کمزور ہے تو کچھ آپ ہی کرم کر دیجیے یا رسول اللہ کچھ آپ ہی کرم کر دیجیے دل दार है क्या हो رمضان کروزے کبھی رکھ لیے اور باتیں بڑی بڑی ان شاء اللہ میں ان شاء اللہ ضرور جائیں گے سرکار کے غلاموں کے لیے نزدیک ان شاء اللہ سن ہی جائے جائے گا لیکن کام کرے دو اور امید رکھ جنت کی عجیب اللہ جی جنت کی امید ہونی چاہیے لیکن ہونا یہ چاہیے کہ بندہ نماز پڑھے روزے اللہ نے دی حج کر لے قربانی کر لے دے نیک کام کرے کرے نتمرمن کرے کرے سب کچھ کرنے کے بعد پھر اللہ کی جناب عرض کرے کہ اے اے مولا میرے بادشاہ اے کریم تیری عبادت تیری سے میں نے بار بار نہ کیا نہ کیا اپنی رحمت سے مجھے بخش اپنی رحمت سے بخش اور یہ بات بار کہاں اللہ سب کچھ ہے اس کو معلوم ہے اس کو پتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے تو کس کے لیے روزہ رکھتا ہے تو کس کے لیے پڑھتا ہے اس کے عمل میں یہ ہے اس کے عمل میں اخلاص کتنا ہے وہ سب جانتا ہے وہ سب جانتا ہے بندہ پھر بھی یہ یہی ہے میں نے کچھ کچھ کیا تو اس سب کو کتنا پیارا آ ہے کتنا پیارا آ ہے معام یہاں پر یہ ہے کہ ہم کام کرتے ہیں دوستوں کے دیتی بننے کے کام کرتے ہیں اور آس پاس میں باپ کی گزار کر دو آدھا آدھا آدھا ووٹ ہوئے کہتے ہیں کام سنگان کے کیے اور ہمیں کام سنگا کے کیے اور ہمیں کچھ سال ہے آ جگا کرتے ہیں ہائے مسافر ہائے ہائے افسوس کر ہیں افسوس کر ہیں کہ جانا ہے واپس یہ دنیا ایک سرائے ہے ہم سب سے ایک سب کا ہے مساسر اور سرائے کے اندر بندہ ٹھہتا ہے تو پیسے کچھ نسل کے لیے کچھ دیر کے لیے سفر جاری کرنا پڑتا ہم ہم سافر ہیں ہم مسافر ہیں ہم اپنا اصلی وطن چھوڑ کر اسے ہم کو اصلی وطن بھی جانا ہے نا لیکن جانا ہے تو جانے کے لیے تیاری آئی جانے کے لیے تیاری آئی نہیں تو اعلیٰ وقت سے بیدار کرتے ہوئے کہتے ہیں ہائے ساس تیری ہائے مسا کوچ ہے رات رات ہونے والی ہے تھوڑا بچا ہے کچھ تیاری آ کچھ کچھ کچھ تیاری دور جان جانا, جانا ہے کہ جان نہیں میں پھر سنا گھر جانا سب کو جانا سب کو پتا ہے اچھا تیاری کی جانے کی تیاری کی اگر پتا ہو گھر جانا ہے تو کوئی تیاری تو ہم کیا کہ مت ماری گئی عقل جو ہے اس کو پتہ نہیں کیسی مار پڑی ہے کہ پتہ ہے دنیا ایک سرائے ہے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا جانا ہے جانا جانا ہے لیکن پھر بھی تیاری ہم سے نہیں تو اعلیٰ آد پوچھتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں گھر بھی جانا ہے کے نہیں گھر بھی جانا ہے تم مت پہ کیا مان ہے مت پہ کیا ہوئی کوئی وطن سے دور جاتا ہے تو میں سمجھانا نہیں چاہتا تھا, تھا کہ جب بندہ دنیا میں آیا ہے تو اسے خالی ہاتھ نہیں جانا یہاں سے نیک عمل لے کر جانا ہے دنیا آپ ہاتھ کھیتی ہے یہاں جو گے وہاں وہ کٹو گے تو حضرت نے انتہائی ہائی اچھے انداز میں چوٹ کرتے ہوئے یہ شیر کہا کہ گھر بھی جانا ہے کے گرمی تم پہ کیا مار ہے سرکار کے آش نا ایک دنیا سے محبت کی تو ایسے لوگوں کے لیے میرے آلات آگے لکھا کہ جان ہل ہوئی جان جان ہل اس وقت کو یاد رہے کہ دو تو دیکھو کیسی پر خطر رہا ہے اور اس الگوں کو ہے کیا ہو چلی گئی ہاں بڑی گرمی ہو رہی ہے ایسی اللہ کیا اتنے اور نازوں کے پلے یاد کر وہ وقت کو جب تیرے دوست تیرے احباب تیرے رشتے دار تجھے اپنے کاندھوں پر مراد منہ نو مٹی تلے دبا کر چلے جائیں گے وہاں کون سا کیا ٹینشن ہوگا وہاں جن ٹوب لائٹ ہوگی اس وقت کو یاد کر آلہ چور کرتے ہوئے غبت سے بیدار کرنے کے لیے کیا ہی کا انداز یاد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ روشنی روشنی تار ہے تیرا ہے بیچ میں دریا کل سراد جہن کے اوپر پر گیا پھول تلوار کی دھات زیادہ تیز بارلی باری سے زیادہ باری بیچ میں جہنم اللہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال خیال پر کیا کر بیچ میں آگ کا دریا بیچ میں اس پار ہے کیا ہو ایک ہی سہارا ہے کہ ہم اسی یاد آر آگے یا تب پیشے مشرق سایہ تیرے پیارے کے پیارے آرے سوچو اس وقت یاد کرتے ہوئے آرا فرماتے ہیں کہ اس کو کیسے شولا سن سنان ہے سونا سنان من <متحدث> سب سے بڑا انعام کیا ہوگا, ہوگا سب سے بڑا انعام مومن کے لیے اللہ تعالی کا دیدار کیا ہوگا یہ انعام سب سے بڑا انعام, سے بڑا انعام ہے قیامت کے دن مومنوں کو سب سے بڑا انعام اللہ کا دیدار, دیدار ہے اور آنکھیں ہماری اس قابل ہم نے یہ عمل ومل بولے آنکھ کیسی ہے ہماری تو آلہ آدھا نوٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آ تو جو جو के के के میدان یہ آلہ آج آج کر کے کر کر ایسا ہو گیا کہ منہ نہیں کہ کل جو ہے میدان نشر قائم ہوگا وہاں تو سب موجود ہوں گے تو آلہ فرماتے ہیں کہ منہ نہیں جناب آپ کو غلط فہمی ہوئی اس طریقے سے پناہ یہ ہو گیا تھا اپنے آپ کو بچانے کے لیے مطلب کے تگو دونوں میں بندہ لگ جاتا کہیں سمجھائی صاف طور پر بڑی ہوئی ہوگی ہوتا ہے نا لیکن گواہی آئی ہے ہر شے گواہی دے گی اگر گناہ گنا تو دے گناہ کی گواہی دی جائے گی اگر ثواب کیا نکل گئی تو اس کا بھی گواہی دی جائے گی اس وقت وقت انکار کی جائے جا رہی اس وقت وقت ہیلے نہیں چلیں گے بہانے نہیں چلیں گے صفائی نہیں چلیں گے ہے کیا ہو سکھ ہے کیا ہو بات بنائی جائے گی سمجھانا نہیں چلے گا لا نہیں جلے, جلے گا تو یہ کہہ دیں گے ہم وہاں سمجھا دیں گے ہم رم لو وہاں وہاں گے ہم کشن کو سمجھا دیں گے وہاں سمانا نہیں وہاں صرف اقرار ہے صرف اقرار ہے تو نے یہ گلا دیے ہاں میرے کیے وہاں انقرار نہیں ہے وہاں چارہ کیا ہے اقرار کا ہے چارہ کیا ہے وہاں کا ہے وہاں نہیں بجا بجا بات, بات, بات, بات منانے کی مزا جو بے, بے, بے है है دنیا کی محبت یہ دن دکھائے گی اللہ نہ کرے کہ ہمارے دنوں میں دنیا کی محبت حاوی ہو جائے تو جس کس دن میں دنیا کی محبت ہوتی ہے یا پھر دنیا سے جانا اس کو بڑا دشواد آتا ہے ارے آگے لمبے آگے یہ نہیں آیا اس سے ملنے اس سے ملنے اس سے ملنے ارے یہ سب بیکار ہے یہ سب بیکار ہے آدھا حالت فرماتے ہیں کہ جانے والوں پی یہ رونا کیسا جانے والا یہ رون کیسا بندہ نا بندہ جانے وال مجبور ہے بندہ ناچار ہے دل نہیں کرتا دنیا کی باپت ایسی ہو گئی تھی کہ دنیا کو چھوڑنے کا دل نہیں کرتا تھا لیکن کیا کرے بندہ ناچار ہے مجبور ہے جانا ہے تو جانے رونا کے بندہ ناچار سفر کرنا ہے है है है है है اور دنیا سے دنیا سے محبت بہت زیادہ ہو گئی تو اب سب سب بڑا کٹن لگتا تھا اگر کر سرکار کے دیوانے بنے ہوئے ہوئے سنتوں کہہ کر بنے ہوئے ہو حضور سے محبت رکھی ہوئی ہو نماز پڑی ہوئی روزے تب تو یہ مسئلہ ہی نہیں تھا پھر تو بندہ کیا کہتا تھا جان دے دو دیدار پر جان دے دو دیدار پر نقص اپنا دان ہو ہی جائے گا اور روح کیوں نہ ہو مسکرے موت کے انتظار میں سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں کہ وہ مزہ پھر تو بندہ بڑا جلدی کرتا ہے اب اب شاء اللہ مثال کیا نبھا لانے والا وص وص وص کی بس کی گھڑیاں آنے والی ہیں لیکن جو کوئی دنیا سے محبت کرتا ہے نا تو جاتا جاتا کہتا ہے کہ دل ہمیں سے لگانا تھا دل ہمیں سے لگانا اب سب سفار ہے ہری گلے کا جاؤ دنیا کی محبت سے باز ایک جاؤ ایک مرنا ہے ورنا نزا کے آدم میں کیا ہوگا کہیں دھیان نہ بڑھ جائے کہیں دھیان نہ بڑھ جائے رکھو تو مدینے والے رکھو کہ انہیں جانا انہیں میں دنیا سے ان شاء اللہ اس نے سر ہے کہ سرکار ضرور کرم کرمائیں گے اور رضا کے کے اپنا جلوا دکھائی جلوہ ہم پیارے کام کے چلے جلے گم ہو جائیں گے گا اور موت اتنا کام کرے گے وہ نکالے گی رو ہم سرکار دیکھیں گے کون سی رو نکل رہی ہے کب نکل رہی ہے کدھر نکل رہی ہے کہاں نکل رہی ہے بتائیے ان شاء اللہ ان شاء اللہ ان شاء اللہ ایسا ہی ہوگا سنیوں کے لیے ہوگا بس اللہ ہمیں بنا بنا ہمیں آشی کی بنا دے اور دنیا کی محبت سے بچائے کیونکہ اگر دنیا کی محبت رہی ہے کیا ہو بس کیا بس بنا اتنی باتیں سننے کے بعد تو بندہ توڑ کھا جائے گا کچھ کچھ تو دل پی ایسا ہونا چاہیے نا ہونا چاہیے نا لیکن گرتی نہیں ہوتا وار لگتا ہی تو آدھا آدھا بڑے گڑتے ہوئے بہت ہی گڑھ گڑ ہے سارا کہتے ہیں باتیں کچھ اور بھی تم سے کرتے باتیں کچھ اور بھی تم سے کرتے پر پر کہاں بار ہے پر کہاں پھر پھر پھر پھر آلہ داد کیا